صحمن ورحمۃ اللہ وحمۃ الرحمۃ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی باقی تمام سامعین اور برادن الخانہ سب سے مسئلہ کافی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے آج دس نمبر ہے اور اب نماز کے اندر جو تشود پڑ جاتی ہے دوسری ہر دوسری رقب میں تو اس تشہد کے بارے میں اور تشہد کے دعاؤں کی بہت سارے تجمہ تو کے بارے میں ہیں تو ایک تو تشہد کے بارے میں حکم جو ہے اس کے احکامات ایک حالت دوسرے تمام بھارت نماز سنتوں میں بھی ہر دو رکت کے بعد جب کے کی دوسری رکت ختم ہو جائیں اور آپ سجدے سے دوسری سجدے سے سر اٹھائیں تو آپ کو تشہد کی دعا پڑھنے کے لیے تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے واجب ہے اور تشہد بھی نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کسی نے امداد تشہد کی دعا نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ہر دوسری رکھا اگر چار رکھا نمازیں ہیں جیسے ظہر عصر معروشہ ساری ظہر عصر اور عشا ان چار نمازوں میں تین نمازوں میں دو دو, دو تشہد ہے اور معروب میں بھی چونکہ تین رکت ہے اس میں بھی دو تشوت ہے باقی صبح باقی فرض میں صرف چونکہ دو رکت ہے تو ایک ہی تشود ہے تو ہر دو نماز اور اگر نماز ہوئی تیر کو اگر آپ نے الگ کر کے پڑھ لیا دو رکت پہلے تشبہ کی نیت سے پڑھ لے تو اس میں دو دوسرے سلام کھیلے گا اس کے بعد ایک الگ الگ صبح تیر کی نیت سے پڑھیں تو اس سلب میں پھر اسے ایک رکت کے بعد بھی تشود پڑھ جاتے ہیں لیکن عام نمازوں میں جو ہیں ہر دوسری رکھت میں آپ نے تشود کے لیے بیٹھنا ہے دوسری رقت کے جب سجا آخری بجا لایا دوسری سجا اس کے بعد سجے سے سر اٹھا کر تشدد پڑھنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے اب تشود کرنے کے لیے بیٹھتے وقت جو اتنا آداب کیا ہیں آپ کے بائیں پیر نیچے دائیں پیر اس کے اوپر ہو یعنی اس ترقہ جسم وہ دن پھر پیروں کے اوپر ہو یہ ترقہ جو معمول ہے ہمارا باقی آر سنت جس طرح سے بیٹھتے ہیں پاؤں گا باہر نکال لیں اگر کسی نے اس طرح بیٹھا ہے تو بھی نماز باطل نہیں ہے وہ ترقہ بھی فقہ میں آیا ہوا ہے لیکن ہمارا معمول ترقہ چونکہ بائیں پہ نیچے دائیں پیروں پر چونکہ دائیں جو ہے حق کا منظر اس کو بائیں, بائیں جو ہے جانب قرآن میں جو ہے سابق شمال کے ان میں اس کی مذمت تو اس لیے اس کو نیچے رکھتے ہیں اصل حقوق میں تو اس طریقے سے بیٹھنا ہے بیٹھ کر جو ہے تشدد حالت میں آپ کی نگاہ آپ کے دونوں جو ہے گھٹنوں کے اندر بیچ میں ہونی چاہیے آب منگس کے بار پیوں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے یہ نگاہ کے آداب ہے اور باقی تشہد پڑھنا جو ہے ہر دو دوسری قد میں تشدد پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے واجبات میں سے ہے اس کو اگر آپ نے آمدن چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی باقی تشدد کے اندر واجب جو ہر صورت میں آپ کو پڑھنا ہے وہ جو ہے کلم شادتین ہیں اشد اللہ وحدہ اللہ شریق اللہ شن محمد رسول اللہ محمد دن محمد ابد الرسول یہ مبارک کلمہ جو ہے اور اس جس میں اللہ کے وحدینت کی, کی گواہی محمد رسول اللہ کے رسالت کی گواہی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں محمد اور آل محمد پر درو تھے تو کل چار واجبات تشہد کے اندر ہاں جو چار واجبات پورا ہونا کل میں شادی کے بعد پھر اللہ صلی اللہ محمد و ل محمد اگر کسی نے یہ جملہ پڑھ لیا اس کی تشہد پورا ہو جاتا اور واجب ادا ہو جاتا ہے ہاں واجب یہ چار جملے باقی جو ہیں ہم سے پہلے کچھ دعاؤں کا اضافہ اللہ کے حمد ہے آخر میں محفلت کی دعائیں ہیں وہ سب کے سب تشدد کے اندر سنت ہے صاحب جی وہ سب پڑھیں گے آپ کو زیادہ عزیز اور ملے گا تو یہ تشدد کے بارے میں مختصر احکامات اب میں تشدد کی حاصل دعا کو اور ترجمہ کے ساتھ پھر لے واجب ہے صاحب اس کے بعد جو ہے باقی آپ سب ان شاء اللہ میں آپ کو توجہ دے دوں گا تشدد کے دعا کے تشدد کی دعا اسراف اقلاح میں شروع ہوا ہے بسم اللہ الرحمن ال دعوت میں بھی یہ تشدد کی دعا ہے بسم اللہ وحمد اللہ ولاسماحسن اشد اللہ الہ اللہ شریک اللہ وشد ان محمدن ابد الرسل بالحق بشیر اللہ مسلم علی محمد و آل محمد یہاں تک جو ہے جب بے چار رکعت نمازوں میں یا مالی میں یہیں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑا ہو جاتے ہیں دوسری رکعت میں جواب پڑھتے ہیں پھر آخری رکت میں جواب پڑھتے ہیں تشدد تو آخر تک مغرت کے دعائیں بھی نکال لیتے ہیں ہاں جی اور دوسری رقد پہ جو ہے چار کی نمازوں میں تین رقم میں سلام نہیں پھیرتے ہیں تو جہاں سلام نہیں پھیرتے ہیں وہاں یہی درد شریف تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو جاتے ہیں اور یہاں اور پھر دوسری آخری رکد میں پھر آپ آخر تک پڑھ لیتے ہیں اور کسی نے آخری رکد میں بھی اسی درود تک آپ نے پڑھ کے سلام پھیریں تو اس کے تشود کے واجبات پورا ہو چکا ہے اس کی نماز صحیح ہے اس تشہد کے حوالے سے ہاں تو اب اس دعا کا مختصر تجمہ یہ ہے بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں ہاں جی دونوں معنی صحیح میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ابتدا کرتا ہوں وہ ایک اپنے تشود کے بابرکت دعا کا اور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اس نماز کے اس جو ہے مبارک دعا کو پڑھنے کا والحمدللہ للہ اور تمام تاریخ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاں جی یہ حمد اصمِ حمد ہے اس پر جب اللہ آتا ہے علّہ تو عروی ادب کے لحاظ سے پھر وہ اس کو السخراکی بولتے ہیں مراد تمام تعریفیں تمام تاریخیں اس ذات پاک کے لئے جس کا عناط اور مالک ہے تمام تعریف لاہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذات کے لئے تمام تعریف کے مطلب یہ ہے جو ہے اس کو بولتے ہیں تعریف خواہ بال واسطہ ہو یا ڈائرخ ہو ان ڈائریک ہو ڈائریک آپ اللہ کی طرح فضل اللہ کی جو ہے کریں یا اللہ تو پاک ہے مقدس ہے اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی فضل بیان کریں کمالات بیان کریں یہ بھی اللہ کی حمد ہے آپ نے کسی بندے کے بارے میں کہا یہ کتنا زبردست عالم دین ہے ہاں یہ کتنا زبردست انجینئر ہے ڈاکٹر ہے ہاں جی یا فلاں ہنر منشاس ہے سائنسدان ہے مثلاً جتنے بھی لوگوں کے آپ مدح کریں گے کائنات کے کسی بھی شے کے آپ مداح کریں گے ان سب کا جو ہے اس مداح کا بازگش اس کے جو ہے آہ... یہ مداحی جو ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے کی ہے کیوں اس لیکن کی تمام موجودات جس کائنات کے اندر سورج کے اندر یہ نورانیت اور کر معش چند کے اندر نورانیت ہے ان کائنات کے ہر شے کے اندر کا کمالات تھے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ جیسا کمالات دے کر جو ہے آج جو نیاب کو متحر القول ترقیاں کرے تو یہ سب کمالات جو جس شخص کے اندر ہو جس شے کے اندر وہ سب کمالات اسی پاک ذات نے رکھا یاد غلف چیز کی بھی مدد کریں کسی بھی شیئے کے کسی انتھان کسی محلوق ہیں تو وہ بھی جو ہے بالواسطہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مددہ ہے حمد کا معنی لکھا ہے تعریف کرنا تو اس پاک ذات کی تعریف ہے اس پاک ذات کی من ہے اسی کے سنا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر جیدنے میں خیرات و برکات اچھائیاں ولیاں رکھا ہیں سب کے سب اسی پاک ذات نے رکھا ہے لہذا الحمد للہ جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے جو ہے وہ صاحب کمالات ہیں ہر عورت کمال مطلق کا مالک ہے اور ہر شے کے اندر جتنے کمالات رکھا ہے ہاں جی اوصاف حاصل نے رکھا ہے سب اسی پاک ذات نے رکھا ہے لہذا تمام تعریفات کا لائق اور حقدار سزاوار وہی پاک ذات ہیں ہم کہتے الحمد للہ تمام تعارفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں ولاسما الحسنہ کلحل آسماں جمائے اسم کے ہاں جی اسم یعنی نام حسنہ یعنی اچھے اچھے کے بنے بہت زیادہ اچھے کے معنی میں یہ احسن سے بات مان سے اللہ کل بچوں کے مان سمائی اس کافظ الحمد ممدودہ عالف ممدودہ تو اش اس کی اسماء کے اسماء کی صفت ہے یعنی حسن کے معنی بہت خوبصورت بہت اچھا ہاں جی؟ بہت خوبصورت اور بہت اچھا کے معنی میں حسن کے معنی صفت ہے زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت بہت اچھے کے معنی میں تو الاسماء الحسنہ بہت اچھے اچھے نام کل لوہا یہ لفظ کل عربی زبان میں پہلے مطلب کہ تاخیر کہلاتے یعنی سب کے سب کل اضافہ وہاں کی طرح تو کل لوہا جی تمام اچھے نام سب کے سب دنیا میں جتنے بھی اچھے نام تصور کیا جا سکتا ہے جس کے اندر ایک اچھا معنی ہے ہاں جی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے البتہ اللہ تعالیٰ کے مشہور اصماء الحسنہ جو ہے 99 ہیں عالم حدیث کی روشنی میں جو کہ ہمارے اسی دعوت شریف میں اولاد راد کے اندر آیا ہوا ہے وہ سب اسماع الحسنہ وزی اللہم الشردا جوشن کبیر میں ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسن آیا ہوا ہے جی تو جتنے بھی آج اچھا اسماع الحسن ہیں وہ سب کے سب اللّہ تعالیٰ کے الاسماء الحسن پھر اللّہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسن ہو کلّلہ الاسماء اچھے اچھے نام ہیں جی نام پیارے نام سب اللہ تعالیٰ کے لئے تو آپ جب یا اللہ یا یا الرّحمن یا ملک کو دوسرے کے یہاں پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس اللہ اللّہ تعالیٰ کے اچھے اور صفاتی نام ہیں اور یہ اچھے نام ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللّہ تعالیٰ اس نام کے اندر جتنے معنی و مفہوم ہیں وہ بھی بصورت مطلق اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے یعنی اللہ الرحمن رحمٰن اور کہتے ہیں اللہ کے صفات میں تو اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا کوئی مہربان نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا کوئی مہربان اس کائنات کے اندر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات بالحق جو ہے رحمٰن اور رحیم کے صفت سے متصف ہے اسے جب اللہ علیم ان حکیم الخبیرن بولتے ہیں بس اللہ کے صفات میں تو یہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے سب سے زیادہ حکمت والی سب سے زیادہ باخبر ذات ہے ہر شے کے بارے میں خبر رکھتے ہیں ہر شے کو جانتے ہیں ازل سے جانتے ہیں ابدھ تک جانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اللّہ تعالیٰ ان آسما یہ اچھے نام رکھنے کے ساتھ وہ تمام نام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا نام اللہ ہے یہ تار صفا اور اللہ تعالی کے پاک ذات ان تمام مقدس صفات سے متصف ہے یہ معنی ہے یہ حصہ جو ہے کا یہ جو ہے مصطحب پہ حصہ ہے پھر یہ واجب حصہ اشد اللہ اللہ اللہ اشد الشید یاشد اشد میں گواہی دیتا ہوں میں اغرار کرتا ہوں شہ دو منع کیا اغرار کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں الح کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے ہاں جی اللہ لا اللہ تمام معبودہ باطل خواہ انسانوں نے فشتوں کی شر کسی کی عبادت کی خواہ پتھروں کی لکڑیوں کی دوسرے موجود کے انبیاء کے جنہیں لوگوں کی عبادت کی اللہ اس دعا کے سامنے ہم کرنا ہے کوئی بھی شیش کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں ہیں لا الہ الا اللہ اہل سوائے اس ذات کے جو اس کائنات کا رب اور خالق و مالک ہے وہ درحالی کی وہ اکیلا ہے ہاں وہ ذات واحد ہے اکیلا ہے اس کا کوئی لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے واحد اللہ شریک اللہ شریک یعنی اللہ کے ساتھ شراکت ہونا کسی بھی کام میں کائنات کے تخلیق میں کائنات کو رزق دینے میں کائنات کو علم دینے میں کائنات کو وجود میں لانے میں کائنات کے بقا میں دوا میں میں اس کائنات کے اندر جتنے بھی تصرفات ہے وہ سب اسی پاک ذات ہے پوری کائنات اسی کا معلوم ہے ہاں جی لہٰذا اس کا کسی بھی دعوے سے نہ اس کے کسی کام میں کوئی شریک ہے نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے ہاں جی وہ ایسی ذات اس کائنات کا اس کائنات کا سب کچھ وہیں اللہ ہے تمام خیرات کے ساتھ چشمہ وہی پاک ذات ہے اسی کے آدمی ہے انبیاء اولیاء اوسیا کے ہاتھوں میں اگر کوئی کرامند موضاء ہے کوئی اتھارٹی ہے وہ بھی اسی کا ہی عطا کیا ہوا ہے بیذات جو تمام کمالات سے متصف ذات صرف اور صرف اللّہ تعالیٰ کے پاغذات ہے اللہ لا وح دنیکل تنہا لکھے وہ اللہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وحدہ لفظ جو ہے یہ منفرید کے تابل میں جاتا ہے عربی ادب کے لحاظ سے ہمیشہ حال نہوی واقعہ ہوتے ہیں یہ لفظ ہمارے استاد جو اللہ کہتا میں نے لغات میں بھی ڈھونڈا تو اس میں بھی اور کتاب راغب اسفانی نے بھی جو قرآن لغات کی کتاب ہے اس نے بولا واحد ہمیشہ جو ہے اضافت کی شرح میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے معنی منفردن کے معنی میں ہیں اور وہ اللہ یعنی وہ اللہ جو ہے ہمیشہ و ہوئے وہ منفرد تھے وہ اکیلا ہے وہ اس کے ساتھ لا شرک اللہ کری وعدہ کی داخل ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی دعوے سے شریک نہیں ہے کسی زمانے میں بھی اس کا کسی بھی صفحت میں ذات میں شریک نہیں ہے اور نہ جو عبود الاباد بھی جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا نہ ازل میں کوئی شریک نہیں نہ ابود الاباد تک کوئی شریک ہوگا وہ اکیلا ذات ہیں وہ تمام کمالات سے متصر اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے پھر الحال بتائے شعر کی باب میں شرک خفی ہے شیرک جلی ہے شرک خفی جو ہے شرک جلی جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبول سمجھ کر عبادت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ نے قرآن فرمایا ان شرک لز المناظم شرک سب سے بڑا ظلم ہے لہور اللہ نے فرمایا ان اللہ یا پھر یو شرگ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں باشے گا ہاں جی اور ایکم فرمََ و مایو شی اللہ فقر ضل اللہ علیدہ اور جس نے شرک کی اللہ کے ساکی سے اور کبھی معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی تو وہ دور کے گمراہ میں گیا پھر جا پڑم اللہ فرم ومایو شریف بغل فقر الم اللہ علیہ جنت اور جو شرک کا شکار ہو گیا اس اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہاں جی اور ایک دوسرا شرک صغیرہ ہے شرک صغیر ہے اس سے مراد عام لے کے اللہ کے ساتھ اول موجودات کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا اثار میں اسباب میں خال قید میں آپ کو جو فیضات پہنچتی ہے کم اس میں اس میں ایک اور ریا اور نفاق اور کوئی جو ہے ریا اور نفاق کو بھی شرک سے تعبیر کیا ہے جو کہ شرک خفی ہے اور بہت خطرناک ہے انسان کے عمل کو ہیں آپ کے اندر آپ کریں کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے عالم کسی اور کو بھی حیثیت قرار دے رہے ہیں شہرت چاہتے ہیں عبادت کے وجہ سے تو آپ کسی اور کو بھی اس میں اس عبادت میں شامل کرتے ہیں تو اس کو شرک خفی ہے اور یہ بھی بہت خطرناک چیزیں انسان کی اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے واشد اور فلم کا واحداد ان بے شک محمد اللہ کے پیارے حبیب محمد و صلی اللہ علیہ ابدو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ورسول رسول و اللّہ تعالیٰ کے طرف سے اب تا قیمت تک آنے والی معلومات اور انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطہ قرار دے کر بھیجا ہے اور پھر آگے الصو اللہ نے اسی کو بھیجا ہے بالحق کے حق کے ساتھ بشیرن خوشحور سنانے والا بنا کر آپ کے ہداعت کرنے والوں کے لیے و نذیرن ڈرانے والا بنا کر جو آپ کے ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے ہیں رسالت تو کو قبول نہیں کرتے ہیں. کب تک کے لئے آپ کو بشیر و نصیر بنا کے بھیجا بے نظہ قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لیے اب یہ ادعی صدی قیامت تک کے لیے آپ ہی رسول ہوں گے آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں آئیں گے ہاں قیامت تک کے لیے آپ آخری رسول ہیں آپ خاتم لامیا قیامت تک کے معلومات کے لیے آپ ہی کی شریعت آخری شریعت ہے آپ ہی کی تعلمات آخری طالبت ہے پھر آخر درود پڑھتے ہیں اللّہ محمد صلی اللہ علیہ محمد عالمت اللّہ محمد علی محمد پر تیری رحمتیں تیرے درود تو ہمیشہ نازل فرما اس دعا کے ساتھ جو ہے یہ وہ عجیب تشدد ختم ہوتا ہے